لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس قسم کے عقائد جو ہیں وہ اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہیں حدیث محمد مصطفیٰ کے بھی خلاف ہیں اور اسی طرح آپ دیکھیں گے ایک واقعہ نہیں ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تشریف لے آئے اور حج کہاں ہوتا ہے عرفات میں جمالات کہاں ہوتی ہے منا میں اب ایمان سے کہیں کہ حضور جس دن عرفات تھے عرفات میں بھی موجود تھے اور مکے میں بھی موجود تھے یعنی اگر آپ عرفات میں ہیں تو مکے میں نہیں اور اگر آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں تو پھر عرفات میں نہیں ہیں تو ہر جگہ حاضر نادر ہونے کا کیا مطلب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ صحابہ سے کہیں تم جا کے حج کرو میرا تو وہاں جانے کی ضرورت ہے میں تو ہر جگہ موجود ہوں آپ لوگ جائیں احمد باندھیں آپ مکے جائیں تو آپ میرا کیا میں تو ہر جگہ موجود ہوں. اور اسی طرح ہمیشہ سے یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیں اچھا وہ پھر میں نے کہا تھا نا کہ ایک ہی سوال کے سینکڑوں جواب پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ بات بھی سمجھے نہیں ہم تو کہتے ہیں حضور کا روح جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے روح مبارک آپ کا وجود مبارک نہیں اچھا جی ٹھیک ہے ہم نے کہا عالم وسالن جناب اب آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ چلو روح مبارک ہر جگہ حاضر ناظر ہے پہلے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ روح ہے کیا یہ سالون کال روح کل روح امر تم من العلم اللہ اللہ کلی اللہ برباد میرا مدری جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ روح کیا ہے آپ بتلا دیں ان کو کہ روح میرے عرب کا میرے رب کا امر ہے میں نہیں جانتا کہ روح کیا چیز ہے تو جب روح اتنی لطیف چیز ہے کہ اللہ کا نبی بھی نہیں جانتا آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ روح موجود ہے آپ کو روح نظر آتی ہے آپ روح دیکھ سکتے ہیں آپ روح پہچانتے ہیں اچھا پھر لاکھوں آدمی آپ کو کیسے پتا جاتا ہے کہ روح ہم ہے کیسے وہ شناخت کیسے کرتے ہیں آپ روح اچھا اور جو چیز بغیر روح کے ہو جائے پھر وہ تو نوت بلا خالی ہو گئی اچھا روح تو چلا گیا ہر جگہ پہ پھر مدی نے کے کہ مبارک میں یعنی بغیر کی کسی چیز کے اللہ کے بندے تو عقل کی بات کرو پھر وہ تمام احادی مبارک اللہ علیہ روحی اسی طرح سے وہ تمام احادیث سے مبارک جو شہداء کے بارے میں ہیں اسی طریقے سے تمام احادیث سے مبارک جو انبیاء کے بارے میں ہیں تو یاد رکھو کہ حاضر اور ناظر جو ہے یہ اللہ کی سدمت ہے کوئی غیر اللہ ہر جگہ حاضر یا ناظر نہیں ہوتا اور باقی یہ کہنا کہ اللہ کے نڑنوے نام میں حاضر ناظر جناب کوئی نام ہے ہی نہیں تو اللہ کے بندے مسئلہ سمجھو اب دیکھو نا ہم کہتے ہیں خدا تو خدا نڑنوے ناموں میں ہے ہر آدمی کہتا ہے جی خدا وند کریم کی مہربانی ہوگی خدا ون کریم نے قرآن میں یوں ارشاد خدا تو خدا کا لفظ ملن میرے ناموں میں ہے ہی نہیں لیکن جب ہم غور کرتے ہیں کہ مالک کا فارسی میں کیا معنی ہے خدا رب کا کیا معنی ہے خدا دانتا کا معنی کیا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ بھی معنی تو وہ مالک ہے اس کا معنی ہو رہا ہے خدا اسی طرح ہم دیکھیں ابھی شہید کا معنی حاضر بصیر کا مانا ناظر تو پھر قرآن میں تو حاضر ناظر ثابت ہوگی اللہ کے لیے کیونکہ اللہق الشین شہید کون ہے اللہ کی ذات ہے اور بصیر انہ سمی البیر کون ہے اللہ کی ذات ہے تو بصیر معنی دیکھنے والا اور شہید معنی حاضر تو حاضر اور ناظر ہونا تو اللہ کی صفت ہے کسی غیر اللہ کی سفت کیسے ہو باقی ہر جگہ اللہ کی وحیت جو ہے وہ وحیت علم ہے یا وحیت نصرت ہے ورنہ میرے اللہ کا جو مقام ہے سبب کے نزدیک اور جمهور کے نزدیک الرحمان عل الارش استوى کما يليق بشانه جل سبحانه متصفا بصائر صفات الكمال والجلال منزه عن صائر صفات النقص والاختلال واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلی الله تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد والہ و صحبہ اجمعین براہ اسلام واجب الحترام دوستو بھائیو عزیز نوجوانو ہو آپ کی اس مسجد مستشقا میں اور ڈاکٹر فورم میں جو سلسلہ ہے کا درس شروع ہے اللہ کی رحمت سے اس درس میں سابقہ دروس میں جو مباحث زیر باع تھے وہ ایک مسئلہ تھا علم غیب اور اس کے بعد حاضر اور ناظر کیونکہ حاضر اور ناظر کا جو مسئلہ ہے اس کا بھی علم غیب سے تھا کیوں جو حاضر ہوگا ناظر بھی ہو موجود بھی ہو دیکھنے والا بھی ہو سا دیکھ اس کے علم ہے تو اسی لیے ان دو مسائل کا آپس میں بڑا گہرا رب ہے یعنی جو لوگ سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر نازر مانتے ہیں مانا عالم الغیب بھی مانتے ہیں کیونکہ جب حاضر ہیں موجود ہیں دیکھ رہے ہیں تو مانا ہے سب کچھ جانتے ہیں اور اسی طرح بلاک سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ سید علی رضی اللہ ہو عنہ اعلیٰ ان کو یا امسن عشر کو یا اولیاء اللہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو علم غیب ہے اور وہ سب کچھ جانتے ہیں ما کانا بما یا گنت جب علم غیب ہے تو مانا حاضر بھی ہے نادر بھی علم غیب تو تب ہوگا نا کہ جب وہ دیکھیں دیکھیں گے تو نادر ہو گئے اور جب ہماری مدد کو موجود ہوں گے تو حاضر ہو گئے کہ جب ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکاریں گے کہ یا علی مشکل کشا یا علی مدد یا شیخ عبد جیلانی شیخ اللہ یا یا محرن الدین چشتی مدد گن تو کیا ہے اس کو مانا ہے کہ ان کو علم غیب ہے اور جب علم غائب ہے تو ہماری مدد کو آئیں گے جب آئیں گے تو حاضر ناظر ہو تو اسی لیے ان دو مسائل کا یاد رکھے آپس میں بڑا گہرا رقص ہے کہ جو آدمی و اولیاء کے علم غیب کا قائل ہے اس کا مانا وہ ان کو حاضر ناظر بھی سمجھتا ہے اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اور تأثر دیتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں مجالس میلاد میں تشریف لاتے ہیں اور بالمشفا ان کی ہماری گفتگو بھی ہو جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کو حادم نادر مانتے ہیں تو حادث مانتے ہیں تو اسی ضمن میں, میں میں نے کچھ دن کچھ دروس میں آپ کے سامنے پہلے مسئلے کی وضاحت کی کہ سب سے بڑی حجت ہمارے پاس کیا ہے اللہ کا برا اور یہ ایک مصنم اصول ہے ایک الگ بات ہے کہ ایک آدمی قرآن مانتا ہی نہیں تو وہ مانتا ہی نہیں اس سے تو بحث نہیں ہو تو قابل ہے اس سے کیا جھگڑا اور اگر وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو زادکل کتاب و لار وفی مانتا ہے اور اس کو ڈور مبین مانتا ہے اور قرآن کو مؤزہ و ہدن و حدن و رحمہ مانتا ہے اور اللہ کی آخری کتاب سمجھتا ہے اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے اس میں اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو جب وہ یہ ساری باتیں مانتا ہے اس کا منع ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مسلمان کے لیے سب سے اول چیز کتاب اللہ اس کے بعد سنت رسول کیونکہ اللہ نے تو قرآن اتارا ہے نا سنت رسول اللہ اس کی سمجھنے تفسیر ہے تشریح یعنی اس کو کتنے محبوب انداز میں ایک بزرگ نے اپنے کلمات میں نقل کیا ہے اس نے کہا کہ قرآن میں جو خدا کا فرمایا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں وہی کر کے دکھلایا ہوا ہے یعنی حضور کا اعمال جو ہے گویا تفصیل قرآن ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے میرے بدنی نے کیا ہے اور جو میرے مدنی نے کیا ہے وہ قرآن نے کہا ہے کہ ما بھائی ہوا بھائی تو اس بات کو رکھیں تو سب سے بڑی دلیل کیا ہے کتاب اللہ اور اللہ کے قرآن کے بعد لا اطراف الفروس اربوں میں ایک محاورہ ہے وہ کہتے ہیں یہ شادی کی راجی لگایا جاتا ہے نا اس کے بعد پھر کیا ہے تو یہ ایک محاورہ ہے عرب میں کہ کسی بلیب ادیب فصیح کسی کا حوالہ دے بھائی لا اطراف اس کے بعد ختم تو جب اللہ کے قرآن کی بات آ جائے تو بات کر اس کے بعد تو کسی اور دلیل کا مانگنا مانا یہ ہے کہ بطل مسلمان ہی تو اللہ کے قرآن سے نفس قدی میں متعدد آیات مبارکہ سے یہ بات واد ہو گئی متعین ہو گئی کہ اللہ کسی آسمان اور زمین میں کوئی رہ گئی یہ فیصلہ ہو گیا تو جب قرآن نے فیصلہ کر دیا بات کر تو اچھا قرآن کی تشریف فرماتے ہوئے جب حضور نے پھر فیصلہ کر دیا کہ خمس لا ہم الا لا اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف یہ پانچ چیزوں میں بند ہیں بلکہ فرمائی کی پانچ چیزیں بھی ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں تو آپ حضور کے فرمان سے بھی بات ہو گئے اب اللہ کے فرمان کے حضور کے فرمان کے بعد پھر فائرا شین عمدسین عمار کا بھی آپ نے سن لیا کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی بلی کوئی پیغمبر کو ہی فرشتہ آ رہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے قرآن کا ملک اس لیے آپ اللہ فرمائیں کہ قرآن پاک سے ہم نے بسر علم غیب سب اب دوسرا مسئلہ ہے حاضر اور ناظر حاضر معنی موجود ناظر معنی دیکھنے والا یہ نظر ہے یہ ندر ہے اس کا معنی دیکھنا اچھا کبھی نظر کا معنی ہمیشہ دیکھنے میں نہیں ہوتا آدمی میں کبھی نظر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں غور کرو ہر جگہ نظر کا معنی رویت نہیں ہوتا کبھی بسر ہوتا ہے کبھی مثال ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو کہیں کہ چلے پھر اس زمانے میں دنیا میں اور جا کے دیکھیں کہ جن لوگوں نے میرے قرآن کی تقسیم کی میرے انبیاء کی تقسیم کی ان کا نتیجہ کیا ہوا ان کا معال کیا ہوا انجام کیا ہوا انجام کیا ہے اور کہیں دیکھے آپ کو دیکھ تو نہیں سکتے تھے نا لو علیہ السلام کی قوم کب ہلاک ہو گئی لوتلا اسلام کی قوم کب ہلاک اب ہم کیا دیکھ سکتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ پندرو دیکھو میں نے کہتے ہیں غور کرو تدبر کرو اس کے اندر اس میں سوچو تو اب جناب حاضر مانا موجود اور ناظر مانا دیکھنے والا تو اللہ تبارک بتا کے قرآن سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے سوا ٹھیک کوئی حاضر ناطر ہے اور اللہ کے بعد کیونکہ سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا ہے کہ بزرگوں نے کیسے بڑی بات کہا کہ بادت خدا بزرگت ہوئی ہی قصہ ہے مختصر اللہ کہا تو لفظی بات ہے میرا بدنی اللہ کے باد بس تیری کا وہ خالق بے مثال ہے اور تو مخلوق میں ڈرالا وہ خالق ہے تو مخلوق ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن مخلوق میں تیرا کوئی پھر اللہ پاک نہیں کوئی جوڑ پیدا ہی نہیں اس کو شاہجی رحمتہ اللہ علیہ اپنے انداز خطابت میں کبھی کبھی جوش بلاغت میں فرمایا کرتے تھے کہ میرا مولا تجھ پہ وحدانیت اور روبیت ختم میرے بدنی پہ رسالت ختم تیرے بعد خدا کوئی نہیں میرے مصطفیٰ کے بعد مستفا کوئی کہا بس ہم نے تو یہ عقیدہ رکھا ہے کہ تیرے بعد خدا کوئی نہیں کہ لا الہ الا اللہ اور مصطفا کے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی آباد ولا رسول آباد کہ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اب اس کے بعد انتہا ہو گئی ہے نا ہماری کہ بھی لا کی تلوار ہے اور یہاں بھی لا کی تلوار ہے کہ لاگ لاہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ آباد ہو بلا رسول آباد تو فرمایا تجھ وحدت ختم ہے اور محمد مصطفیٰ بہ نبوت و رسالت ختم ہے اور اللہ کا کمال یہ ہے کہ ہم تیری وہ جانگیب کے بھی قائل رب ویب کے بھی قائل اسما صفات کے بھی قائل اور محمد مصطفیٰ کی نبت کے بھی قائل رسالت کے بھی قائل خاطفیت کے بھی قائل اور ساری کائنات سے افضلیت کے بھی قائل امام المبیا ہونے کے بھی قائل سیدت انبیاء ہونے کے بھی قائل افضل الانبیاء ہونے کے بھی قائل اسی لیے تو پنجابی زبان کے ایک شعر میں بڑی عجیب بات کہہ گیا ہے تو وہ مزہ ان لوگوں کے لیے جن کو پنجابی آتی دوسری زبان کو لاکھ آخ پردے پہنا ہے بڑا سا لاکھ ترجمہ کریں جو قرآن کا اپنا ایک انداز ہے عربی کا وہ کسی اور جگہ بن سکتا ہے کوئی لاکھ درجمہ کرتے جو کلام ربانی میں حلاوت ہے جو اللہ کے کلام میں ایک اثر ہے ایک چاشنی ہے ایک جان بیت ہے اور اللہ کا قرآن جیسے آ یعنی آپ رام سے اگر خود صرف کچھ نہ کریں نا جی روزانہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں نا یقین کریں کہ بادل چھٹ جائے یعنی آپ کچھ بھی نہ کریں کوئی تفسیریں نہ پڑھیں کوئی مطالعہ نہ کریں صرف قرآن کی تلاوت روزانہ کرتے رہیں چاہے ایک رکھو کرتے رہیں قرآن دیکھ کے پڑھیں ایک نکو پڑھیں اور روز پڑھتے رہیں،, پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں قرآن ایک ایسی اللہ کی نیمت ہے کہ خود تو خود کا دماغوں میں اثر کرتا ہے کہ جب حق آتا ہے تو بادل بھاگتا ہے جب قرآن آئے گا شیسان بھاگے گا جب شیطان بھاگے گا تو رحمان راضی ہوگا ایک فکری بات تو اس لیے حضرت میر علی شاہ صاحب ہیں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اپنا گولڑا گولڈا شریف ان کی جگہ ہے اور ابھی اب ان کے اولادوں میں سے لوگ ہیں تو لیکن وہ خود جو تھے وہ بہت بڑے عالم بھی تھے جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے بڑے علماء میں تھے اور موحد بھی تھے اور اس کے بعد انہوں نے بڑے بڑے کتابیں بھی تشریف فرمائیں اچھا بعد میں آنے والے لوگ جو تھے علماء فرمائے وہ کچھ بٹری سے پکڑ گئے بات میں جو لوگ آئے وہ چونکہ پیر تو تھے اب یہ خدا کی شان ہے نا کہ آدمی پیر جتنا بھی پڑا واحد ہو نا جی بڑا پکا ہو بلکہ وہابیوں کا بھی بڑا ہو لیکن پیری بننے سے کچھ نہ کچھ ڈھیلا بل آتا ضرور ہے ورنہ پیری بنتی نہیں خدا کی قدرت ہے یہ پیری کے لیے تھوڑا سا مثالہ شسالا لگانا پڑ جاتا ہے بندے کو مجبور ہوتا ہے تو اللہ کی شان ہے کہ ان کے پاس اچھا اب اللہ کی قدرت یہ ہے اللہ نے ایک بل مجاہد پیدا کر دیا ہے جو پھر اپنے دادے کے راستے پہ کیا علم بھی ہے اور وحید بھی خراب واحد اب خود اس کے اپنے سارے ملک کے پیر پریشان ہو گئے ہیں اس کو کیا ہو گیا تو آرم شریف میں آئے تو انہوں نے اچھا خدا کی شروع اتنا قابل آدمی ہے اتنا لائق آدمی ہے کہ کم از کم کچھ چھ زبانوں میں شاید ہے اردو کا شاعر ہے عربی کا شاعر ہے فارسی کا شاعر ہے اور اس نے ایسے ایسے اشعار کہے ہیں نا جب کمال ہوتا ہے توحید میں ڈوب کے لکھنے والا بندہ ہے اس نے مجھے عرب میں لکھا کہ میں فلاں بزرگوں کی اولاد میں سے ہوں اور میرا جو عقیدہ ہے میں آپ کو لکھ کے بھیج رہا ہوں اور اب پوری ملک کے جتنے اہل بدت ہیں پیر ہیں اور بولوی ہیں وہ سب کٹھے ہو کے میرے خلاف فتوا دینے والے ہیں لیکن آپ مجھے دیا نداری سے بتائیں تو میں نے تو اس کے اشار پڑے اس تو حیران ہو گیا میں نے کہا وہاں میرا مولہ جب تو جاتا ہے میں تو موسا ہو وہیں پیدا کر دیتا پر ہماری کیا طاقت ہے وہاں جا کے آدمی حق ہے وہ تو ان کی راجدھانی ہے وہ تو ان کی سٹیٹ ہے کون وہاں جا کے جناب وہاں تو پری پر نہیں مار سکتی چڑیا نہیں پھٹ سکتی اندر اندر اللہ نے ایک ہیرا پیدا کر دیا اچھا عالم ان میں وہی ہے لہذا جو ان کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے اس کا چپا بھی وہی پڑتا ہے جو عالم بھی ہے اور عالم ہے نہیں اور حیات کا پوتا اس کو کون روکے جی عالم بھی ہو اور قابل بھی ہو اور اللہ نے وجاہت بھی دی ہے شکل بھی دی ہے ماشاءاللہ تو حضرت میر علی شاہ صاحب نے پنجابی زبان میں وہ لطفاتا ہے اصل میں ان نے ایک حضرت کی شان میں بڑی عجیب بات کی ہے وہ کہتا ہے کہ کتنے مہر علی کتنے تیری صنح وہ کہتا ہے محمد مدنی تیری جو میں شان بیان کروں تیر علی کیا کتنے مہر علی میری کیا علی ہے میرے علی کتھے تیری سنا کہ تیری سنا اور شان کتنا بلند ہے اور میں کتنا کمزور ہوں میں تیری سنا کیسے پیار کر گستاخی کتنے جاڑیاں آخری گستاخ نے تیرے محبت کر بیٹھے آنکھیں لڑ جاتی ہیں بس لگتا ہماری بھی کیونکہ آنکھیں محبت میں لڑ تو گئی ہیں تو گستاخی تو کر بیٹھی ہیں لیکن ہم تیری سنا اور تیری تاریخ سے پیار نہیں کر سکتے تیری شان تو اتنا بلند ہے تیرا مقام اتنا بلند ہے تو بہرحال اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی شان کا بھی انتہا ہے کہ جیسے اللہ نے یعنی اللہ کے پاس اللہ سب سے اول سب سے آخر اسی طرح اللہ نے میرے بدلی پہ بھی نبوت ختم کر دی ہو تو نبی نبو بلا رسول آباد ہو بنا شریعت آباد شریعت ہی بنا کتاب آباد کتاب اللہ اکبر تو اب جناب سمجھیں کہ اللہ نے کہہ دیا سب سے پہلے ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل ہیں کیا بہت جگہ حضر اللہ کیونکہ پہلا مسئلہ تو ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے تو آپ قرآن کی کوئی آیت کھولنے لیں کوئی آیت نہیں کوئی آیت کھول میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب آپ نے دیہات میں تھے تو اس دور میں ایک بہاول پور میں جامعہ اسلامیہ اس کا نام اس وقت ہوتا تھا جامعہ اسلامیہ عباسیا کیونکہ کہ عباسی خاندان نواب خان نواب سر صادق محمد خان عباسی تو انہوں نے ایک سب سے پہلے یہ بہاول پور اسٹیٹ ہے جس میں اسلامی یونیورسٹی قائم کی گئی مطلب پورے پاکستان میں کئی اسلامی یونیورسٹی کی سب سے پہلے ہمارے بہاول پور میں قائم کیونکہ کی نواب صاحب جو تھے وہ خالد مسلمان تھے اور نظام عمور مذہبیہ کہ امور مذہبی کیا ہے یہ صرف ہمارے بہل میں اچھا اسی طرح سے بہل میں کوئی بندہ گردہ گردا پٹواری تحصیلدار نیب تحصیلدار بھرتی نہیں ہو سکتا تھا جب تک علم میرا کی سرحد کسی مدرسے سے نہ لے کے آئے وہ کہتے ہیں تم کیسے تحصیلدار بل جو لوگوں کو انتقال چڑھاؤ گے مردے کے بعد تو نہ تو خود تو نہیں بہراز کا تو جو لکھ لیں گے تم چڑھا دو گے شریعت میں حلال ہو یا آرام ہو پہلے تم کے اعتبار سند ہوگی تو نوکری بھی نہیں ملے. یہ بھی اعزاز بہاولپور کو ملا اور ختم نبوت کا سب سے پہلا فیصلہ مقدمہ بہاولپور وہ بھی بہاولپور میں مرزا قادیانی کے کفر میں بہت لگی یہ اتنی خالص اسلامی اسٹیٹ تھی تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے اس وقت اپنے علاقوں میں اتحاد میں رہتے تھے مدرسہ تھا تو اس جامعہ کے جو شیخ الجامعہ تھے غلام احمد یا گلاب محمد گوٹ گوٹوی ایک بستی ہے وہاں کے تھے اور وہ بہت بڑے عالم تھے اپنے دور میں وہ تمام میرے خیال میں بہاول پور کے نہیں بلکہ آدھے پاکستان کی کے اور اباکستان تھے اتنا بڑا عالم تھا لیکن تھے بڑے پیروں کے ماننے والے اور دیلے عالم بے بدل تھے اور بڑے عالم تھے اچھا میرے نانا جو تھے مرحوم وہ بہت بڑے عالم تھے تو میرے نانا مرحوم کو وہ ملنے کے لیے آتے تھے شیخ الجیامعہ ان کو ملنے کے لیے آتے تھے تو جہاں ہمارا مدرسہ ہے وہاں سے تین میل پر ہمارے نانے کی بستی تھی تو وہ پہلے آتے میرے مدرسے میں ہمارے والد کے مدرسے میں والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں گھوڑی منگواتا تو حضرت شیخ الجامے کو گھوڑی پہ بٹھاتا غربت کا زمانہ تھا سواریاں ہوتی نہیں تھی, تھی تو میں آگے پیدل چل پڑتا کیونکہ میں جوان تھا وہ بوڑھے تھے بزرگ تھے اور وہ بہت بڑے عالم تھے اور میری کبھی جوانی تھی میں تبھی ابھی پڑھانا شروع کیا تھا لیکن میں یہ جانتا تھا کہ ہے تو بلو بھی میں کیا کروں مہمان عالم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کو گھوڑی پہ بٹھا کے لے جا رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نانے کو ملنے کے لیے جاتے تھے چونکہ ان کے وہ بڑے مو تو کہتے ان کے بعد جاتے کھانا کھاتے دو چار گھنٹے رہتے پھر اسی میری گھوڑی پہ واپس آ جاتے اور اچھا میرے نانا مرحوم جو تھے وہ بھی ابتدا بڑے ڈھیلے تھے عقیدے میں پھر والد صاحب سے جب رشتہ داری ہوئی تو پھر وہ بڑے ماشاءاللہ اور عالم بہت بڑے تھے ہمارے والد صاحب سے بھی پہلے کے عالم اب جناب یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو شیخ الجامیہ نے کہا کہ موری خیر مساطو میں مصنوعی بھی آتی ہے مولنا روم کی تو میں نے کہا جی ہاں کہیں کہیں سے تو آتی ہے ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو قرآن حدیث پڑھانے والا آدمی ہوں اتنا مجھے وقت ملتا نہیں دوسری کتابیں یاد کرنے کا لیکن رہے کبھی کبھی کچھ نہ کچھ کیا لگے یار آج کوئی مصنفی سناؤ کچھ وحابیت سے بھی باہر نکلو یار تم ہر وقت جو وہاں رہتے ہو نا چوبیس گھنٹے یہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تو ورشاپ کہتے بزرگ تھے عالد تھے ازب ہوتا تھا ہم احترام کرتے تھے ایک دوسرے کا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آگے گھوڑی کے چل رہا ہوں اور میں نے ورد کو اللہ نے آواز دی تھی بڑی بلند بھی اور بڑی بڑسوس بھی جن لوگوں نے سنی ہے نا ان کی آواز وہ جانتے ہیں کہ ان کی آواز میں اللہ نے کتنی اثر رکھا تو باہر بار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب بس نوی کے شار پڑے اور میں بھی اپنے شوق میں گیا دھن میں گیا کہ پیدل چل رہا ہوں اور آگے پشان پڑھ رہا ہوں اور جاتے جاتے مجھے خیال ہی نہیں تو کافی دور یعنی تقریباً کوئی آدھا پونا میل چلنے کے بعد میں نے کہا حضرت سے بھی پوچھوں کہ وہ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں وہ تو گھوڑی پہ بیٹھے ہیں نا بڑھاپا بھی ہے اور میں پیدل جا رہا ہوں پیچھے دیکھا تو حضرت تو آئی نہیں کافی عجیب بات ہوگی یہ کیا ہوگی میں جناب گھوڑی خالی جا رہی ہے میں آگے اپنا جا رہا ہوں حضرت ہے میں جناب گھوڑی پہ بیٹھا گھوڑی دوڑائی اب آیا تو حضرت اٹھ کے بیٹھے ہوئے گھر جم کر کے بیٹھے ہوئے تو میں بڑا حیران پریشان میں نے کہا حضرت کیا ہوا کہتے ہیں یار وہ تم نے جب اشار پڑھے نا مجھے تو وجد آ گیا میں تو گھوڑی سے گر گیا مجھے پتہ ہی نہیں یہ شکر ہے کہ نیچے ریت تھی بُڑھاپے میں اپنا ہڈیاں وڈیاں ٹوٹ جیاں وہ تو بچ گئی لیکن آپ نے حضور کی شان میں جو ڈانس پڑی نا تو بس میں اسی میں ڈوب گیا پھر مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں کب گرا کیسے گرا کہاں گرا اور اب یہ ہے کہ میں تمہیں اور تو کوئی انعام نہیں دے سکتا نہ میرے پاس ایسے ہیں اپنی وہ واسکٹ اتاری اور مجھے پہنائی کہ یار یہ پہن لو میری طرف سے یہی تم ہلیہ سمجھ لو یہی تم انعام سمجھ لو اپنا کہ آج مجھے حضور کی صیدت کے اشعار سن کے ایسا لطف آیا میں ایسا کھو گیا کہ میں بھوڑی نکل گیا مجھے پتہ نہیں تو میں کہنے کا جی ٹھیک ہے میں لے لیا اور اس کے بعد فرماتے ہیں جس لیے میں نے سارا قصہ کو سنایا ہے اس کے بعد فوراً کہنے لگے کہ مولوی خیر محمد میں ان بدتی مولویوں کی طرح نہیں ہوں جو اللہ کے قرآن کو بدل دیتے ہیں کہنے لگے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں میں ان بردریوں میں سے نہیں ہوں اللہ نے مجھے علم دیا ہے اور فرمان لگے کہ دیکھو قرآن کہتے ہیں کہ سبحان لئیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد اقسا تو کہنے لگے مور احمد من ابتدا کے لیے ہے الا انتہا کے لیے ہے جس کی ابتدا انتہا معلوم ہے وہ ہر جگہ کیسے آدر نادر ہے کیا ہے لوگ میرا نہیں عقیدہ جگیدہ یہ کیا نا دے یہ حضور عالم الغب اب اگر حضور عالم الغیب ہے تو پھر اسراب ابدی پھر اس سیر کی کیا ضرورت ہے پھر اس معج کی کیا ضرورت ہے جب آپ ہر جگہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو نشانیاں دکھلائیں گے وہ کیا دکھلائیں گے وہ تو ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ اسی لیے کہا کہ مولوی خیر محمد خدا پہ یقین کرو میں ایسے والے نہیں رکھتا کہ حضور الغیب حضور حاضر ناظر ہیں خدا ہوتا ہے نبی نبی ہوتا ہے خدا بند کریم کی عظمت و شان شانوحیت اتنی بلند ہے کہ لاکھ مخلوق ترقی کرے مخلوق مخلوق رہتی ہے محمد مدنی آسمانوں پہ گئے لیکن پھر بھی ابد رہے جب زمین پہ تھے پھر بھی ابد تھے جب آسمانوں پہ گئے پھر بھی ابد تھے بہ ادا اور اگر حضور ہر جگہ, جگہ موجود کی ہیں تو جو ہر جگہ موجود ہے اس کو پکے سے تو اسی لیے بادشاہ فرماتے تھے کہ وہ لوگ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور سے محبت میں حضور کے عشق میں ضرور ڈوبے ہوئے تھے لیکن اس کا مانا یہ نہیں کہ قرآن کے خلاف عقیقہ کریں یہ تو بعد میں لوگ پیدا ہوئے کہ جی اللہ کے خرید کر انہوں نے تو یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی گھر نہیں جہاں حضور موجود ہیں اب جناب سمجھیں تو سب سے پہلے ہم اللہ کے قرآن کی ہیں تو اللہ, تو اللہ کے قرآن کی حیثت مبارک ہے اصل میں ہوا یہ کہ ایک دن میرے محبوب مسجد نبوی سے اپنے گھر میں حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے کچھ لوگ باہر سے آئے جن کو حضور سے کام تھا اور تھے بے چارے وہ آ بھی جنگل کے رہنے والے اب ایک جنگل کا رہنے والا ابھی اب ہو تعلیم نہ ہو تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کئی لوگ آتے ہیں جی میں نے جو آپ سے فرمایا تھا اور آپ نے کہا تھا اس کو نہیں پتا وہ کہتے میں بڑی اچھی اردو بول رہا ہوں کہ میں نے فرمایا تھا اور آپ نے کہا تھا وہ اس کو سمجھتا ہے کہ فرمایا کا لفظ ادا کرتے ہیں میرا کمال ہے نا کیسا لفظ میں نے بول دیا تو اس لیے وہ دیہاتی جو ہوتا ہے بیچارہ دیہاتی ہوتا ہے عرابی جو ہوتا ہے وہ عرابی ہوتا ہے جنگل کے لوگ ہوتے ہیں ان بےچاروں کو پتا تو ہوتا نہیں حالانکہ بڑے بڑے سمجھدار بھی ہوتے ہیں تو باہر حال وہ کچھ لوگ آئے تو حضور کے کمرے کے مبارک کے باہر کھڑے ہو گئے او ہو جی لینا یا محمد دو ہو جی گینا یا محمد تو ہماری وہ باہر آؤں آو آوازیں دے رہے ہیں عجیب بات ہے حضور صلی اللہ سن تو شیف لے رہے لیکن اللہ نے قرآن کر دیا اور ہٹاپ کر اور میں ان اللہ یونال اکثر ہوں لایا میرا بدلی وہ حق جو لوگ میرے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں یہ بے اصل ہے یہ کیا اکل بندی ایک میرے بدلی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کہ حضور پیس نکلو حضور پہ نکلو یہ کیا ادب ہے خرجائی نہیں لکان خیر ہوں غفور الرحیم اگر یہ سبر کر کے انتظار کرتے اور حضور کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے اور اس وقت تک انتظار کرتے حتا تج یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ معنی بھی نہیں کہ جب حضور کمرے سے نکلے تو جا کے بعد کہہ دو نانا حتہ تک رو جا ہی نہیں جب اپنے کمرے سے نکلنے کے بعد حضور تمہاری طرف متوجہ ہوں پوچھیں کہ کون ہو کیا چاہتے ہو پھر بات کرو یہ ادب تھوڑا ہے کہ حضور گھر کے اندر وہ آ کے کھو کے نکلو بائے رہو دائرہ اللہ نے فرمایا جو غلطی کر چکے ہو وہ تو میں معاف کر چکا ہوں لیکن آئندہ غلطی نہیں کرتا خبردار واللہ غفور الرحیم اب اللہ کے پیغمبر نے آداب سکھلا دیے اب کسی سے اندازہ کریں یعنی حضور اگر اپنے اپنے حجرائے مبارک کے اندر بیٹھے ہیں تو باہر موجود باہر موجود نہیں ہے اگر باہر موجود ہوں تو پھر اندر باہر کا مسئلہ ہی کوئی نہیں درستوں بکارے کا بسرا ہی کوئی نہیں بس تو ہر جگہ حاضر ہے ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ دیکھنے والے ہیں بکامے کا کیا مطلب ہوا اچھا اور حضور جب ہر جگہ دیکھنے والے ہر چیز کے دیکھنے والے تو حضور پہلے ہی آ جاتے ان کے شور مچانے سے پہلے حضور دیکھ لیتے کہ باہر بندے کھڑے ہیں میری انتظار میں تو اس کا معنی ہے کہ پیغمبر نہ ہر جگہ حاضر ہوتا ہے اور نہ ہر چیز کے ذرے ذرے کے دیکھنے والا ہوتا ہے یہ کہنا جو ہے اللہ کے قرآن کے خلاف ہے کہ قرآن نے باتیں کر دیا کہ اگر حجرے میں موجود ہے دوپہر نہیں اچھا اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ دوسری جگہ پہ اللہ کا قرآن نے نصر گدی میں فرما دیا وبا کنتل دئیم اور میرا پتنی جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مل کے مشورہ کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیں اور کچھ کہہ رہے تھے قتل نہ کریں بلکہ کسی ویران کنویں میں ڈال دیں اور میرا محبوب جب وہ یہ تدبیریں کر رہے تھے جب وہ یہ سوچ سوچ رہے تھے آپ موجود ہاں نہیں تھے وبا کنتل دئی <تَلَدَيْهِم> آپ یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے اجمو امر ہوم بہم یم کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں اور بھائی کے قتل کا بشیرہ ہو رہا ہے اللہ نیشان اللہ اکبر اسی طرح پرانے دور کی بات ہے بھٹو صاحب کا دور تھا اور شورش کا کاشمیری بہت بڑا ایک مجاہد ایک صاحب یعنی علم خطیب ادیب لبیب اور بڑا ہی شجاع جرت والا آدمی جس نے شاہجی رحمۃ اللہ علیہ اور نظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ ابو الکلام اللہ علیہ بڑے لوگوں کی تعلق نبھایا ہو تو بہرحال وہ بڈو سے اختلاف ہوا کر سرو ہو گئی کسی نے اس کو بتلا دیا تھا بڈو صاحب کو کہ یہ ان لوگوں کا خاتم ہے جو جھکنا نہیں جانتے یہ شورش جو ہے یہ تو ان لوگوں کا خادم ہے کہ یہ ٹوٹ تو سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے ٹوٹ جائیں یہ ہو سکتا لیکن جھکیں گے تو اس نے کہا کہ اس نے تو لکھ لکھ کے ہمارا ناط کا بند کر دیا ہے صاحب بہم تھا اس قلم قلم کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی ایک کمزوری ہے انہوں نے کہا کہ وہ کیا کمزوری انہوں نے کہا اس کے گھر میں کوئی چلا جائے نا سارے کسے ختم پھر وہ ہر بھول جاتا ہے بھی میرے پاس آنا ختم شریف آدمی کا کام یہ ہوتا ہے کوئی دروازے پہ آ جائے تو بات تو ختم ہو گیا تو بھٹو کو جانا پڑا اس کے گھر اتنا مجبور ہو گیا تھا تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ میرے گھر میں ایسے نہیں آئے آپ نے میری تاریخ پڑی ہے اور آپ نے میرے بارے میں بڑے اچھی طرح سے بڑے مقصد ہے کہ بڑے ڈیپ پہلو سے معلومات حاصل کی ہے کہ یہ میری کمزوری ہے کہ کوئی شریف آدمی میرے گھر آپ میرے گھر میں آ گئے آج کے بعد جنگ ختم تم گلے سے مل گئے سارا گلہ جاتا رہا بات رہ تو چائے وایا پش کی ملند آدمی تھے کلندر آدمی تھے اس کے بعد پھا گیا وہ بھی پتا نمک کی پلائی ہوگی یا چینی کی پلائی ہوگی تو جب جانے لگے تو بٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں شوری صاحب آج کے بعد میں تمہارا بھائی ہوں تم مجھے پی ایم نہیں سمجھنا جب تمہیں کوئی کام ہونا تو بالکل ڈائریکٹ ایسے مجھے فون کرنا بھائی کر رہے اور نے کہا جناب میں بھائیوں سے پہلے ہی ڈر ہوا ہوں کہ ندی کے بھائیوں نے بھی کبھی وہ بھا کو ڈریکٹ سے مجھے فون کرنا بھائی کر رہے اور کہا جناب میں سے پہلے ہی ڈرا ہوا ہوں کہ نبی کے بھائی نے بھی کبھی وفا نہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا اے تو وہ بھی بھائی پتا نہیں آپ کون سے بھائی بنے گے انہوں نے کہا جی بھائیوں کا تو میں پہلے جلا ہوں تو بہرحال آپ کا اتنا اچھا ہے کیا میرے گھر تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ تدبیریں کر رہے تھے تو آپ وہاں موجود نہیں تھے تو کیا وہاں حاضر نادر نہیں مما کن تب جب قرآن اتنا کہتے کہ آپ نہیں تھے اور ہم کہہ کہ نہیں ہر جگہ ہیں تو پھر باقی ایمان رہے گا کیا اچھا اب ایک جگہ بھی نہیں قرآن دوسری پھر تیسری جگہ کیسے وما کن تل ایل کن ادام اوم یق مریم میرا بدنی جبی بھی مریم کے لیے قرآن دادی اور رہی تھی آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے وما کن تبھی جانے اور میں بھی موجود نہیں تھے اور جب ہم نے علیہ السلام طور پہ بات کی تو آپ وہاں بھی موجود اب قرآن کہتا ہے کہ موجود نہیں تھے اب جناب بہادی سے رسول اللہ کو دیکھیں صحیح بخاری مسلم کا واقعہ ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زید ان کا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اتفاق سے بیٹھا ہوا تھا کہ عبداللہ ابن نے رئیس رئی سلم جو تھا جو منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا اور سب سے بڑا دشمن تھا محمد صلی اللہ علیہ اچھا اللہ کی شادی ہوتی ہے ان کا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ ہے تو اس کا نام بھی عبداللہ تو لکھتا عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابن اچھا بیٹا جو ہے وہ سب سے بڑا آشیک ہے محمد مصطفیٰ اندر باہر سے آہی ایک دن آیا حضور کی خدمت میں حضور پانی پی رہے تھے تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ لو اب کیسا یہ تھوڑا سا پانی اگر گلاس میں بچا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میں اپنے ابا کو بلاؤں گا شاید اللہ اس کے اندر صاف کر دے آخر بیٹا ہے نا باپ کا احساس تو ہے تو حضور پاک نے وہ پانی دے دیا اور وہ لے آیا اپنے باپ سے کہنے لگا کہ یہ پانی پینے سے کیا بات ہے خاص انہوں نے کہ یہ حضور کا بچا ہوا پانی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے نا میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں تاکہ تمہارا جو دل ہے نا اللہ اس کو صاف کر دے تمہاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میل ہے کدورت ہے وہ دھل جائے تو وہ بدبخت اتنا بد زبان تھا کہنے لگا لو جی تریم بے بہل امکا سہارا کہ تم اگر اپنی ماں کا پیشاب لے آتے نا وہ زیادہ بہتر نوز ملا سے یعنی اتنا بڑا دشمن ہے وہ قبیص کو باہر اس نے اپنی میٹنگ کی جو بلائی بڑا واقعہ ہے تفصیل کا بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے لگا کہ دیکھو یہ تم لوگوں نے مکے والوں کو سر پہ چڑھا دیا کہ وہ بڑے سے آئے مہاجر تھے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تم لوگوں نے گھر دے دیے تم لوگوں نے ان کو بھائی بنا لیا اور تم لوگوں نے یہ کیا تم لوگوں نے یہ کیا تو اب یہ ہے کہ جب ہم مدینے میں واپس جائیں نہ بھائی اتفاق کریں تو جھیلا خرچ نہ کرو ان پر ایک پیسہ خرچ نہ کرو ان پر اللہ کے خلاف دیا لا تنگ علام اندر سور یہ ہتن پتو جو میرے مدنی کے ساتھی ہیں صاحبہ ہیں ان پہ کچھ خرچ نہ کرو اچھا یہ منافقین کو ہمیشہ یہی خیال رہا ہے کہ جب مخلصین پہ خرچ نہیں ہوگا تو یہ لوگ ٹوٹ جائیں آج بھی دشمن یہی چاہتا ہے کہ یہ جو مولوی ہیں نا مسجدوں والے مدارس والے دین والے ان پہ خرچ نہ کرو ان کو پیسے دو گے تو ہم پکڑیں گے پوچھیں گے کیوں دیا جب نکو گئے یہ تو بھاگ جائیں گے. یہ تو روٹی کے لیے پڑے ہوئے یہ میں ایسے تھوڑے پڑے یہ مدرسے والے تھوڑے ہیں ان کو کپڑا ملتا ہے صاف ملتا ہے روٹی ملتی ہے اس کے بعد جناب تالی ملتی ہے پھر مولوی کو جنت کون کے فلسفے پڑھاتے ہیں اور یہ جا کے لوگوں سے ٹکرا جاتے ہیں گاؤں کے مختلف گاؤں میں پڑ رہے ہیں والدین تنگ ہوتے ہیں جن پانچ آٹھ بچے ہیں ان کو روٹی کر دیتے چلو یہ جی مدرسے میں ڈال دو کھانا بھی ملے گا روٹی بھی ملے گی کپڑے ملیں گے اور یہ بھی کہا جائے گا کہ میرا بچہ دین پڑھ رہا ہے وہ کہتے ہیں بس کو روٹی نہیں ملے گی چندہ نہیں ملے گا باڑنے. یہ پرانا خیال ہے آج کا نہیں یہ حضور کے زمانے میں بھی یہی خیال ہے یہودی اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ لاتو علاسور خرچ نہ کرو یہ خود بخود ٹوٹ کے بھاگ جائیں گے اللہ نے فرمایا کیا لوگ کیا کہہ رہے ہو یہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا تو میں بالک تم ندو ہوگے تو کیا ہو گیا میں خدا نہیں کھول دوں گا تم ندو گے تو کیا المنافقین لا تم سمجھتے ہو کہ بینک ہمارے پاس ہے اقتصادی قوت ہمارے پاس ہے دولت ہمارے پاس ہے سرمایہ ہمارے پاس ہے ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے یہ مسلمان فقیر داڑھی والے جن کو داڑھی کے لگانے کا تیل بھی نہیں ملتا ہے یہ لکھن کیا حیثیت ہے یہ کیا ہے اللہ نے آنا تم نہیں جانتے ہو میں جب دینے پہ آیا میں جب خزانے دینے پہ آیا تو میں پھر سہارا میں اپنی دولت اظہار کر سکتا ہوں میں قادر تو اب جناب یہ ہے کہ اچھا دوسرا اس نے کیا لگا کہ جب ہم مدینے میں واپس لوٹ جائیں گے تو ہم طاقت والے یہ مسلمان کمزور ہیں آزمان قوت والے ازل من کمزور یہ ہمارے بارے میں نہیں ادلید جیسے ہم کیا نظرین آدمی ہے جی عربی میں کمزور سہی کہ ہم کبھی ہیں اور ان کو نکالتے ہیں نہیں مدینے سے کیا ہمارے سروں پہ چڑھ گئے تو صحابی کہتے ہیں جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی حضور کے خلاف میں نے چاچا سے کہا کہ عبداللہ اللہ عب تو آج ایسے ایسے بکواس کر رہا ہے حضور کے خلاف صحابہ کے خلاف میں نے چاچا نے جا کے حضور سے کہہ دیا کہ عبداللہ ابن عب نے اس قسم کی بد کلامی کی اچھا ٹھیک تو حضور باغ نے حکم دیا گلاب عبداللہ اللہ اب کو عبداللہ اللہ سردار نے بسم تری کیوں گالیاں دی تم نے کیوں ایسی بات اللہ یا رسول خدا کی قسم میں اور آپ کے خلاف بات حضور میں اور آپ کے خلاف بات لائی رائے خدا کی قسم میں سنا تو غلام ہے آپ کے اس لیے علماء نے لکھا ہے بہت قسمیں کا ہے نا سمجھو سب سے بڑا جوٹا ہے ہر بات میں کسم کسم کسم کسمانا جھوٹ بولتا ہے کس کو قسم کا تو جب اس نے قسم کھا لی تو اب آگے سنے بخاری و مسلم کے لفظ ہے کہتا ہے کہ حضور نے مجھے بلایا اور ڈاٹا اور کہتے ہیں ڈانٹا حضور نے مجھے جھوٹا کہا کہ تم جھوٹو اور اس کو سچا کرار دیا کہ عبداللہ علیہ ٹھیک کہتا ہے سن سن میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ اللہ کے نبی نے مجھے جھوٹا کہہ دیا تو پوری دنیا میں میرا سچ ختم ہو گیا بالکل مجھے سچا مانے گا جب حضور مجھے جھوٹا کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ کیسے دکھاؤ کہ صحابہ کو کیسے منہ دکھاؤں کہ ایک بندے نے حضور کے سامنے جھوٹ بولا ہے کہتے ہیں کہ میں اسی غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ اللہ نے سورت المرا نازل کی اور اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرا مدنی تیرا صحابی سچ کہتا ہے عبداللہ عبید یہ سب کچھ کہا ہے محمد تیرے صحابہ تو سچے ہیں وہ تو عدول ہیں وہ تو صدوق ہیں ان کو تو ہم نے چن چن کے تیرا صحابی بنایا ہے نا ان کو تو ہم نے بالکل امتحانوں میں کٹھالیوں میں ڈال ڈال کے نب دہ نب دہلو اور ہم نے تیرے لیے چن لیا ہے وہ سچا ہے حضور نے مجھے بلایا مبارک ہو ان اللہ سب تک انفاؤ کے لڑکے اللہ نے اب سے میری صداقت کے پروانہ راجی کر دیا تو اب آپ ایمان سے کہیں کہ اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں تو حضور نے بھی ان کی میٹنگ دیکھی ان کی میٹنگ کو سنا اور جب حضور نے سن لیا تو اپنے صحابی کو جھوٹا کیوں کہہ دیا تو اس کا مانا یہ ہے کہ حالانکہ اسی ایک ہی سفر میں جو ہے کا سفر ہے ایک ہی سفر میں یعنی صحابہ بھی موجود حضور بھی موجود وہ جماعت بھی موجود ایک ہی جب, اچھا قافلے میں اتنا فرق ہوگا کہ حضور کا کیمپ مبارک یہاں ہوگا ان کا وہاں ہوگا لیکن اتنی دور کے فاصلے کے بعد بھی حضور ہر جگہ موجود نہیں ہے اگر ہر جگہ موجود ہیں تو حضور نے تو خود یہ ساری بات سن لی اور دیکھ لی پھر کسی کی تردید کرنے کی یا صحابی کو سخت بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں اسی طرح دیکھیں وہ بھی اسی سفر کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ میں وہ بھی یہود کی سازش تھی منافقین اور یہود کی سازش تھی کہ انہوں نے جناب مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنائی اور مقصد ان کا کیا تھا مسجد بنانے سے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہودیوں نے اور منافقین نے میٹنگ کی کہ وہ بات یہ ہے کہ حضور کے خلاف ہم جو بھی قدم اٹھانا جائیں پہلی بات یہ ہے کہ مدینے میں ہمارے پاس وہ مرکز ہی نہیں ہے نا ہم رہیں کہاں بیٹھیں کہاں تو نے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم بھی ایک مسجد بنا دو اور اس میں اس کو مسجد بنانے کے لیے اور عظمت دینے کے لیے خود حضور کی خدمت میں جاؤ حضور سے کہو مہربانی کریں حضور پہلی نواز آپ ہی پڑھا دیں تاکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نواز پڑھا دیں گے تو بس بات پکی ہوگی آپ کی مسجد تو کھڑی ہوگی اور وہ مسجد جو ہے وہ ہمارا مرکز ہوگا کہ جو لوگ شام سے آئیں گے خیبر سے آئیں گے یہودی آئیں گے وہ بھی اسی مسجد میں آئیں گے اور جو لوگ مکہ سے آئیں گے وہ بھی اسی مسجد میں آئیں گے اور پھر جو آہستہ آہستہ آہستہ ہم اسلح کٹھا کریں گے سلا اکٹھا کریں گے تلواریں کٹھی کریں گے اسلام کے اور خلاف, خلاف تو اس کا جو سٹور ہے وہ بھی وہی ہوگا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مسجد اچھا پیسہ تو ہوتا ہے یہودیوں کے پاس مسجد بن گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے بنانی ہے اور اس کی سن کی بنیاد کے لیے آپ مہربانی پر میں آپ ذرا تشیور جی قدم رکھ لیں اور پہلی اینٹ بھی آپ رکھ دیں اور ہمارے لیے بڑی سادت ہوگی حضور کیونکہ وہ کافی دور ہے اور غبا کے قریب ہے اور کچھ لوگ جو ہے اتنا دور رہتے ہیں کہ یا رسم آپ کی مسجد میں پہ نہیں پہنچ سکتے ان کو پھر گھروں میں نماز پڑھنی پڑتی ہے یا بیچاروں کو سڑکوں پہ نماز پڑھنی پڑتی ہے تو اس وقت تو مسجدیں تھوڑی تھی اتنی جیسے کہ اب تو اللہ کی رحمت ہے حکومت رشیدہ نے مسجدوں کا تو جال پھیلا دیا ہے نماشاء اللہ اللہ کی خدمات کو قبول فرمائے اور تو سے یا مسجد اور مسجدیں تو پورے عالم میں اس کی نثال کوئی نہیں ایک ہے کہ میں نہ مانوں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ورنہ ان کی خدمات جو ہے پورے آدم میں پورے آدم میں یعنی آپ جائیں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں سعودی حکومت نے الحمدللہ مسجد نہیں بنائی اچھا بلا دے گرم اچھا مسجد کا مزہ بھی وہاں آتا ہے جب آدمی جائے نا کہ پورا ملک کافروں کا ہو اور ایک مسجد کا دور سے ملاز نظر آ رہا ہو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو رہا ہو تو عید کا مزہ آتا ہے پتہ لگتا ہے کہ یار مسجد کی کیا شان ہے اور پھر جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدمی اس مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے نا وہ کہیں بھی الگ ہوتی ہے تو بہرحال جی انہوں نے کہا تھا حضور بات نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لوگوں کی بات درست ہے لیکن ہم ایک غزبے کے سفر کے لیے جو بہت اہم غزوہ ہے اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں اب اتنی ٹائم نہیں ہے کہ میں جا کے آپ کی مسجد کا افتتاح کر سکوں آپ مسجد جب بن جائے گی اور ہم غزبے سے واپس آ جائیں گے چلیں حضور نے وعدہ فرما دی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزبے سے واپس آئے تو اب واپس آنے کے بعد آپ نے مسجد میں جانا تھا تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرا بدنی لاد ابدا مسجد میرا بحبوب اس مسجد میں نہ جانا یہ تو مسجد ادار ہے اللہ تخذیق بین الم یہ تو انہوں نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے بنائی ہے نام ہے مسجد کا میرے محبوب آپ کبھی نہ جائیں اس مسجد میں لادکم بھی ہے آبدا آباد دن اس مسجد میں جا کے کبھی قدم بھی نہ رکھے وہ مسجد جس کی بنیاد تقبے پہ رکھی گئی ہے وہ ہے مسجد آپ کے لیے جیسے اوبا ہے مسجد نبی ہے یہ مسجد تو ضرار ہے اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں تو جب وہ مسجد کی میٹنگ کر رہے تھے تب بھی موجود ہوتے اور ہر چیز دیکھ رہے تو جب وہ آئے تھے دعوت دینے کے لیے لوگوں کہتے ہو یہودی ہو منافع اچھا دکھا دینے کے لیے مسجد ہمارے نقصان کے لیے بنا رہے ہو اور استطاعت بھی مشرق چاہتے ہو بڑے ضریب لوگ ہو تم حضور نے تو بات اگر کہ سے واپسی کے بعد میں آؤں گا اسی لیے یہ معلوم ہوا کہ نہ تو عالم الغیب تھے اور نہ ہی ہر جگہ ہالو نہ اسی طرح قرآن پاک کے ایک اور آیا مبارک سے دیکھیں کہ بی بی زینب حضور کی بی بی ہے خدمت میں کہیں پہ کہیں سے ہدیہ آگیا گیا شاہد کا شہاد اصل شہاد یا کچھ سے جیسے ماخی بھی کہتے ہو شہاد بھی کہتے ہو اصل نحل بھی کہتے ہو ہنی بھی کہتے ہو کئی نام ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جب ان کی خدمت پہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ عصر کی نماز کے بعد آپ کسی بی بی کے گھر میں تشریف لے جاتے وہاں پانچ منٹ دس منٹ بیٹھ جاتے خیریت پوچھ لیتے اس کے بعد پھر دوسری بی بی کے گھر میں چلے جاتے خیریت پوچھ لیتے پھر رات جہاں جس بی بی کا نمبر ہوتا اس گھر میں گزارتے لیکن پوچھنے ملنے کے لیے سب گھروں میں پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ منٹ کے لیے تشریف لے جاتے تاکہ خیریت پوچھ لی کوئی تکلیف ہے کوئی دکھ ہے کوئی سکھ ہے کوئی تو اب جناب یہ ہوا کہ بی بی صاحبہ یہ کرتی ہیں جب حضور تشریف لے آتے تو شرطت جو ہے نا شاد کا بنا کے اور ٹھنڈا پانی ہو اور شہد خالص ہو اور حضور کو شہد بہت پسند تھی حضور صلی اللہ وسلم پیتے اچھا اب تو شربت بنانے میں صاف بات ہے کہ جو وقت اور لگتا ہے شربت میں نہیں پھر آرام آرام سے حضور پی رہے ہیں بی بیوی صاحب سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو یہ بات جو تھی بیوی بی عائشہ اور بی بی ہفسہ رضی اللہ عنہما گنڈا گوار گزری کہ دیکھو جی کمال ہے بی بی جینب کے گھر سے تو حضور زیادہ بیٹھتے ہیں اور ہمارے پاس آگے صرف پانچ منٹ بیٹھتے ہیں تو اب حضور تو سب کے محبوب ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادہ بیٹھے ہر آدمی ہر بیوی بی کی تمنا ہر بندے کی تمنا ہر صحابی کی تمنا ہوتی تھی کہ حضور کا زیادہ سے زیادہ وقت مبارک رہے وہ ہمارے ساتھ گزرے تو بی بی ہفسہ اور بی عائشہ بی نے آپس میں میٹنگ کی مشورہ کیا کہ بھی کوئی حل نکالے حضور کو بی بی جینب کے گھر سے ہو تو مسئلہ ہمارے لیے کیا ہو گیا انہوں نے کہا کہ کیا کریں ان نے کہا اور تو کوئی بات ہے نہیں وہاں بس حضور کو شربت بنا کے پلاتی اسی میں وہ دیر لگا دیتی ہے شربت بناتے بناتے تاکہ حضور زیادہ سے زیادہ میں تو ایسا کرتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر میں آئیں تو تو کہنا کہ آس اللہ آج مجھے کچھ حوا سی معلوم ہو رہی ہے آپ کے دہند مبارک سے جو کہ حضور کو حوا جو ہے رائے ہا جو ہے وہ تو بالکل پسند نہیں نا حضور با کو خوشبو پسند تھی ذرا اسی لیے آپ نے کہا کہ کھاؤ مسجد میں کھاؤ تو اب حضور کچھ پھر یہی بات میں بھی کروں گی یا میرے پاس آئیں گے کیونکہ آپ بھی بیوی کے قریب ہی بیٹھتے ہے نا کا کچھ آج تو ہوا معلوم ہو رہی خیر تو ہے آپ نے کیا استعمال کیا اچھا تو لازمی بات ہے کہ حضور کہیں گے کہ میں نے کچھ بھی استعمال دیا میں تو شاد کے شربت پیا ہے میں نے شا شاد کے شربت پیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ شاد کی مکھیا جو ہے نا جی وہ مغافیر جو ہینگ کا درخت ہوتا ہے نا پٹان کھاتے ہیں ہیگ اس میں بڑی ہوا ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے کچھ کشید کیا اور پھر آگے بیٹھ گئی ہوں جو کہ آپ نے دیکھا نا آج کل جیسے یہ بیری کا شاد ہے یہ پھولوں کا شاد ہے یہ اورنج ہنی ہے یہ جناب لیمن ہنی ہے کیونکہ جس پودے پہ اس کو بٹھا دیا جاتا ہے مکھیوں کو وہاں سے چوس کے آتی ہیں تو وہی اثرات آتے ہیں انہوں نے کہا آپ یہ کہیں گے تو بی حضور کی جب تصویر لائے تو بی بی ایشن ہے یاس اللہ تو آج تو نہیں نے کہا نہیں میں نے تو شربت دیا ہے شاد کا تو نے کہا ہاں یاس اللہ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے شاد پیا ہے لیکن مکھیاں جو ہیں نا شاد والی جنہوں نے وہ شاد بنائی یہ شاید وہ مغافیر پہ بیٹھی ہوں انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے حضور یہ ممکن ہے کہ جس درخت میں مکھی بیٹھتی ہے اسی کے اثرات تو آتے ہیں اچھا بی بی ہفشا کے گھر میں اس بھی یہی بات کہی جو بھی وہ تو آپس میں سوا کر چکی تھی نا انہوں نے تو آپس میں باقاعدہ میٹنگ کر کے طے کر لیا تھا یہ بات انہوں نے بھی وہی بات کی جو بی عائشہ نے بات کی تھی تو حضور غصے میں آ گیا آپ نے فرمایا اچھا یہ کرنے کی بات نہیں ہے کے بعد میں نے حرام کر میں کبھی پیوں گا منہ میں حرام ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے کتاب فرمایا اور قرآن نازر ہوا کہ تحریم نازر ہوئی ہے قرآن میں موجود ہے کہ میرے محبوب آپ نے یہ کیسے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا کہ مجھ بھی حرام ہے شہد ہم نے حلال کی ہے نعمت ہے میری شفا ہے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ مجھ پہ حرام ہے آج کے بعد صرف اپنی بیویوں کو ہاتھ کرنے کے لیے یہ کیا بات ہوئی آپ نے ایسے کیوں کیا یعنی اتاب ہو گیا اب آپ ایمان سے کہیں کہ اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو کیا بی عائشہ بی اور بی بی افسر جب میٹنگ کر رہی تھی تو حضور موجود تھے اور حضور دیکھ رہے تھے اور اگر موجود تھے اور دیکھ رہے تھے تو پھر بھی اللہ کی اتاب کا انتظار ہوتا کہ بھائی آئے میرے اٹھار اچھا اگر حضور ہر جگہ ہر چیز جزی جزی کا علم ہے تو پھر یہ بھی تو جانتے کہ کیا باقی شاہد مغافیر کے درخت سکھایا ہے اور پھر سرکار تو عالم کے منہ مبارک میں تو کوئی رہا کرا پیدا ہو ہی نہیں سکتی اللہ نے تو ان کو بنایا ہی پاک ہے ان کے تو پسینے میں جس پیغمبر کے پسینے میں خوشبوئیں ہوں جو جہاں سے گزر جائے راستے میں خوشبوئیں پھیل جائیں اس کے بدل مبارک میں کیسے گرائیہ کریہ کریا ہو سکتی ہے حا اچھا ہو سکتا اور اللہ نے نازل فرما دیا اور اتنی بڑی تمبی آئی اس کے بعد حضور کو اپنی قسم کا کسارا دینا پڑا تو اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کا مانا یہ ہے کہ ہر محفل میں ہر مقام میں تو جب حضور اپنی حیات مبارکہ میں ہر مقام میں حاضر نہیں تو وفاپ کے بعد کہتے ہر مقام میں آدر ناز اللہ کے لیے کچھ اپنے حقائق پہ بہت ہے اسی طرح ایک صحابی ہے جو صحیح حدیث سے مبارک ہے حضرت رفا ان کا نام ہے ان کے گھر میں چوری ہو گئی اچھا چوری بھی کیا ہوئی کہ ان کے گھر میں ایک بوری تھی آٹے اچھا اس آٹے میں انہوں نے کچھ اپنے تلوار اور خنجر اور ایسی چیزیں بھی چھپا کر رکھی ہوئی تو وہ جب وہ آدمی آیا چوری کرنے کے لیے اور بوری اٹھا کے لے گیا تو اسلامی اس کے اندر چلا گیا تلواریں بھی گئی اور کھجل بھی گئے اور چاقو بھی گئے اور ہر چیز گئے بھی گئے اچھا آدمی بڑا ماد, چور جو ہے بڑا سمجھدار تھا اس کا نام تھا بشیر اور ممناف اس نے یہ کیا کہ اس رفا کا جن کے گھرانے کے ساتھ جھگڑا تھا اس کے گھرانے کے قریب جا کے تھوڑا تھوڑا آٹا گرا دیا چور تو چور ہوتا ہے نا وہ تو صاحب فن ہوتا ہے وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک جج کسی جیب کاٹنے والے کا مقدمہ سن رہے تھے تو وہ جب مقدمہ پیش ہوا تو وہ کچھ سچویشن اس قسم کی تھی کہ جس آدمی کی اس نے جیب کاٹی تھی نا وہ بہت بڑا وہ بھی بڑا تیز اور ماہر اور بڑا ہر چیز کے تو جج حیران ہو گئے اس نے کہا اس نے کہا, کہا کہ یار تمہارے کیسے ذہین اور چالاک آدمی کیسے جیب کیسے کاٹی ہے تو بڑا ایسے بھی ساسا اور ایسے سادہ سا آدمی لگتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ آدمی تمہاری جیب کاٹتے یہ مجھے کچھ ڈاؤٹ لگتا ہے اس نے کہا کہ نہیں سر یہ میں جھوٹا مقدمہ نہیں کائم کر سکتا یہ مقدمہ بالکل صحیح ہے اس نے واقعی میری جیب کاٹی ہے اور اس نے اس نے کہا کہ کمال ہے یار تمہارے دفتر میں تمہارے چپراسی ہیں نوکر ہیں آگے پیچھے پہ رہا ہے انتظامات ہیں تمہاری اجازت کے بغیر کوئی بندہ کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا یہ کیسے داخل ہو گیا جیب کاٹ کے تمہارا سوال نکال کے چلا گیا تمہیں پتہ بھی لگا اس نے کہا جی میں بہرحال آپ کو پتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تو جج نے اس ملزم کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو بات سنو کہ اگر تم مجھے وہ صحیح طریقہ ہے واردات بتا دو نا کہ تم نے اس کی جیب کیسے کاٹی اور کیسے وہاں پہنچے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا صرف یہ بتا دو کہ کمال تم نے یہ کیسے کیا ہے انہوں نے کہا سرکار اگر کمال کچھ نہ ہے تو پہلے آپ اپنی جیب تو سنبھالیں کہا کیا مطلب ہونے کا سر پھر اگر میرا فن نہیں دیکھنا ہے تو پہلے اپنی جیب دیکھنا ہے کہ آپ کو بٹوا آپ کی جیب میں یہ ہے آپ کو بٹوا میرے پاس نے یہ بھی پہلے جو ہے جل نے کہا یار واقعی کو نے کوال کر دیا ہے اگر مجھے اقرار نامہ دیکھ کے دے دو کہ اینڈانی کرو گے تو میں چھوڑ دوں گا اس نے کہا جب ہاتھ پہ اعتبار تھی تو زبان پہ کیا اعتبار سے میں دکھائی دیتا ہوں میں نہیں کروں گا دوبارہ ہے تو لطیفہ اللہ عالم یعنی وہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے یہ تو خدا جانتا ہے رتائے پہ وہ اس نے ایسا کیا کہ جی وہاں آٹا گرا گیا اور صبح شکایت ہو گئی انہوں نے کہا جی وہ جن کے گھر کے آٹے ہمارے چور ہیں حضور کو شکایت ہو گئی حضور صلی اللہ ان کو تم نے چوری کی اب جناب چلتے چلتے چلتے چلتے مسئلہ حل ہی نہ ہو حضور باغ نے بھی ان غریبوں کو چور بنا دیا جن کے گھر کے آگے آٹا پڑا تو چوری کرنے والا بشیر منافق ہے اچھا کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ یہ جن گھروں پہ الزام لگایا جا رہا ہے یہ تو بالکل شریف لوگ ہیں یہ تو کبھی چوری کا سوچ ہی نہیں سکتے اصل چوری کرنے والا جو ہے وہ بشیر دامی ایک شخص ہے اس نے چوری کیا یہ چلا کی کیا سرکار اس کے خلاف کیا ثبوت ہے تمہارے پاس ان کے گھر کے آگے دوڑا پڑا ہوا اللہ نے قرآن خوا حسین اللہ, اللہ نے فرمایا میرا مت نہیں ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا کتاب اتاری تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں آپ غلط لوگوں کی طرف سے تو جھگڑا نہ کریں کہ وہ چور ہے آپ ان کی صفائی دے رہے اور جو بے گناہ ہیں آپ ان کو چور بتا رہے مست اللہ, اللہ سے معافی کہیں کیا کیا ہے آپ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر سرکار دو عالم اگر سیدنا محمد مصطفی ہر جگہ موجود ہیں ہر جگہ حاضر دے نہ دے بس چور کو چوری کرتے بھی دیکھ لیا ہوگا اس کو پھر آٹا گراتے بھی دیکھ لیا ہوگا تو آپ تم کو بلا کیا کہہ رہے ہو مشین چوری کی تو جب تک اللہ نے بھائی نہیں اتاری اللہ نے قرآن نہیں اتارا تو آپ کو تو یہ علم بھی بھی ہوا اس لیے معلوم ہوا کہ عالم ملک غائب ہونا بھی اللہ کی صفت ہے اور ہر جگہ ہو بحکم تم میں علم یا معیت نصرخ کی ساتھ یہ اللہ کی ذات کی شان ہے نہ کوئی پیغمبر حاضر و ناظر ہے نہ کوئی صحابی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 تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر سرکار دو عالم اگر دن آب محمد مصطفیٰ ہر جگہ موجود ہیں ہر جگہ حاضر پھر تو چور چوری کرتے بھی دیکھ لیا ہوگا اس کو پھر آٹا گراتے بھی دیکھ لیا ہوگا تو آپ کو تو بلا دیتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو مشین میں چوری کی تو جب تک اللہ نے وحی نہیں اتاری اللہ نے قرآن نہیں اتارا تو آپ کو تو یہ علم بھی نہیں ہوا اس لیے یہ معلوم ہوا کہ عالم ہونا بھی اللہ کی صفت ہے اور ہر جگہ ہوا مآکم مآکم تم معیت علم یا معیت نصرت کی ذات یہ اللہ کی ذات کی شان ہے نہ کوئی پیغمبر حاضر و الادر ہے نہ کوئی صحابی نہ امہ نہ اولیاء نہ علماء اللہ تبارک آپ کو اور ہمیں سب کو صحیح عقیدہ رکھ رہے گی توفی کتا فرمائے وہاں کردا والا بلا نویم الحمد للہ و کفا اسرا تو مالا خاطمل امبیا سناصطفیٰ والا عالمفی میرا درانی اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمد للہ کے اس فور میں مسجد مستشفہ میں عقائد مسلم منہاج مسلم کے بارے میں جو سلسلہ درس جاری ہے اس میں ہم یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ ہر جگہ حاضر ناظر یہ صفت اللہ کی ہے اور اللہ کے سوا کوئی مخلوق نوری ہو یا خاکی ہو یا ناری ہو یعنی ملک ہو نبی ہو ولی ہو کوئی کسی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہو اور اگر نوز باللہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا پیغمبر علیہ ہی سلاد و تسلیم آک انعام دار رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں موجود ہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ عقیدہ کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ عالمی شرک میں مبتلا ہو جائے اسی ضمن میں الحمدللہ اس نے پہلے علم میں اور علم کے بعد مسئلہ حاضر و ناظر پر میں نے اپنے کم علمی کے مطابق کچھ باتیں عرض کیں کیونکہ تمام باتیں تو کوئی کہہ ہی سکتا نہ مکمل کر سکتا اب چونکہ انشاءاللہ شاء چند دروس چند روسی ہی باقی ہیں اور اس کے بعد رمضان المبارک کی آمد آمد ہے تو اس کو اب انشاءاللہ اللہ اختصار کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ایک دو درسوں میں دو تین درسوں میں ان مسائل کو ہم نپٹا لیں تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات بتلائی تھی کہ کلمہ توحید تو کا معنی کیا ہے پھر یہ بات سمجھائی تھی کہ توحید کا صرف ایک قسم نہیں بلکہ توحید ربوبیت ہے توحید الوحیت ہے توحید پھر اسماع وصفات ہے تو ان کا بھی اللہ کی رحمت سے ذکر ہو پھر اسی طرح اللہ و تعالی کا علم کہ عالم الغیب، علم کامل علم جمیل علم تمام علم محیط علم ما کان و ما یقون صرف اللہ کی شاخ اسی طرح پھر حاضر و ناظر کا اب ان دروس میں میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مخالفین کے شبہات جو ان کے تبہمات ہیں اور جس کے ذریعے سے اللہ معاف کرے وہ ایک محبت کا پہلو اختیار کرتے ہوئے عوام کو گبراہی میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کے توہمات مخالفین کے شبہات یا مخالفین کے اعتراضات بھی آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ آپ پر حقیقت واضح ہو مخالفین کا سب سے بڑا استدلال جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی آیت سے یوں ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا ان کا شاہ اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں فقی فراج ان شہید ان ہوا جینکال الا شہیدا اللہ فرماتے ہیں میرا بدنی محمد مصطفیٰ اس دن کیا حال ہوگا جب ہر امت پہ اس کا پیغمبر گواہی دے گا اور سب پہ آپ گواہی دیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ لفظ شاہد کا معنی ہے گواہ اور گواہ تو تب گواہی دے گا جب حالات سے باخبر ہو اور اس نے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور حضور تمام امتوں پہ گواہی دیں گے تمام انبیاء کی گواہی دیں گے اس کا معنی ہے کہ حضور کو سب چیز کا علم ہے اور ہر چیز کو آپ نے دیکھا ہے تو معنی یہ ہے کہ حاضر بھی ہوئے اور ناظر بھی ہوئے ورنہ گواہی کیسے دے وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے کئی مقامات پہ حضور کو فرمایا ہے شاہد شہید انا ارسل علئی کم رسولن شاہدن الئی کم کما کما ارسل الا رسولا وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی اللہ نے قرآن پاک میں حضور کو شاہد فرمایا ہے اور شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا یا گواہ سمجھ لیں تو گواہ گواہی کیسے دے اگر وہ واقعات کو جانتے ہی نہیں گواہی کیسے دے اگر اس نے دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسے دے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک سن رسم کو سب کچھ دکھایا گیا تو اس لیے آپ عالم الغیب بھی ہوئے اور ہر ہر چیز کا خود حضور نے مشاہدہ کیا ہر جگہ موجود بھی ہوئے لہٰذا حاضر بھی ہوئے اور ناز یہ مخالفین کی طرف سے جو سب سے بڑا استدرال اب سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ ان آیات مبارکہ کو دیکھیں کہ یہ آیات کس صورت پہ اور ان کے بعد کی جو صورتیں اتری ہیں جب ان میں نفی ہو رہی ہے اللہ کے نبی کے بارے میں تو مانا یہ ہے کہ قرآن کی دو آیتیں متعارض ہو گئی یعنی ایک آیت تو بترا رہی ہے کہ اللہ کے نبی سب کو جانتے ہیں اور دوسری آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی ان کی بیویوں نے آپس میں بیٹھ کے جو مشورہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل پینے کے معاملے میں تو وہ بھی حضور کو نہ لگا تو یہ تو تعارض ہو گیا اللہ کا قرآن متعارض ہو گیا اور حتی کہ اتنا بڑا اقدام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انی حرم تو میں نے حرام کر دیا اپنے آج کے بعد میں نہیں پیوں گا اللہ کا اتاب یا یو ہنبی یو حرم اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں ہر جگہ شاہد کا معنی گواہ ہیں تو آپ کو کم از کم اپنی بیویوں کے بارے میں بھی تو پتا ہوگا کیا میٹنگ کر رہے ہیں